الخامسو نمبر پانچ ما صارا الیہی صاحب المصابیحی رحمہ الله جس کی طرف صاحبِ مصابیح گئے ہیں رحمہ اللہ من تقسیمی احادیثی ہی الانو عینی اپنی حدیثوں کو دو افتام میں تقسیم کرنے کے لئے السحاہ والحسان صحیح اور حسن. مریدن بہا سے مراد دیتے ہیں ما ماں واردا سہدی ماں جو صحیح ہیں یا ان میں سے کسی ایک میں وارد ہو اور حسان سے ما اوردہ ابودا ودب و ترمدی و ما فی تصادی جن کو ابودا ترمدی اور جیسے لوگوں نے اپنی تصادی میں وارد کیا ہے فہاد اصطلاح اللہ یہ اصطلاح غیر معروف ہے ولیحسن حدیث عبارت اور الحدیث کے ہاں حسن اس سے عبارت نہیں ہے غیر حسن کا ماسب کا بیان اللہ علم اور یہ کتابیں حسن اور غیر حسن سب پر مشتمل ہیں جیسے کہ ان کا بیان گزر چکا ہے کتب مساند قطب بھیا جو ان پانچ کتب کے ساتھ ملتحق نہیں ہیں وہ کون کون کیے پانچ صحیح سنن ابی داوود سنن نسائی جامع ترپدی و ما جرا مجرا حا فل اختاج بھی ہا اور جو ان کے قائم مقام ہے حجت پکڑنے میں ورقون علام یورا دقی مترا کا اور جو احادیث وہ میں وارد کرتے ہیں اس کی طرف مطلقا مائل ہونے میں جو ان کے قائم مقام اجترا کے مسند ابداود 43 و مسند عبد الغید اللہ ابن موسی و مسند احمد ابنی حنبل و مسند اسحاق ابن راہویا و مسند عبد ابن حمید و مسند الدارمی و مسند ابی یعلا الموصلی و مسند الحسن ابن ثفیان و مسند البزار ابی بکر وہ اشباہی ہا اور اس طرح کی ملتی جلتی جو ہیں پہاڑی ہی آد تہ فی ہا یو خر یو فی مسندی کلی صحابی ان مارا ان کی ہی ان کی عادت یہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں ہر صحابی کی مصرت میں جو روایت صحابی نے بیان کی ہوتی ہے غیرہ متفع دینا وہ اس بات کی قید لگانے والے نہیں ہوتے بھی یا کونہ حدیثاً محتجن بھی ہی کہ وہ حدیث محتج بھی بھی ہو فَلِهَذَا تَأَخَّرَتْ مَرْتِبَةُ هَا اسی بنا پر ان کا مرتبہ مؤخر ہے وَإِن جَلَّتْ, جلت لِجَلَالَتِ مُؤَلَّفِ فِيهَا مُؤَلِّ فِيهَا گو کہ اپنے مؤلِّف کی جلالتِ قدر کی وجہ سے وہ کتابیں جلیلال قدر ہیں لیکن صحت کا انہوں نے اعتبار نہیں کیا اس بنا پر یہ کوتا ہیں متاخر ہیں مرتبے کے اعتبار سے ان مرتبہ تل قطب قطب کے مرتبہ سے ملتا کا بھی حامل القطب المصنفواب اور جو ان کے ساتھ ملحق ہیں ابواب پر تصنیف شدہ کتابوں سے اعلم عالم السلام ان کا کہنا صحیح کہنے کے بجائے ہادہ یا کہنا الاسناد کہنا قد کیوں کیونکہ اوقات کہا جاتا ہے ہادہ حدیث نادی بلا یا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن صحیح نہیں سمجھتے ان لہو صحیح حلسناد الحلہ لیکن مرتب مصنف ان میں سے جب وہ صحیح ال اسناد کہنے پر ہی اکتفا کرے اور اس کی کوئی علت بیان نہ کرے ولم يقضى فيه اور اس میں کوئی قدا نہ ہو قدا نہ کرے فالظاهر منه الحكم له بانه صحيح في نفسه تو ظاہر یہ ہے کہ اس کی طرف سے یہ حکم لگا ہے کہ وہ فی نفسی ہی صحیح ہے لان عدم العله والقاضي هو الاصل والظاهر کیونکہ عدم علت و عدم قاضی ہی اصل اور ظاہر ہے الثامن في قول الترمذي نن اٹھویں بات امام ترمذی کا قول هذا حديث حسن صحیح اسقال اسقال ہے لانه لان الحسن قاصر عن الصحيح كما سبق اذهو کیونکہ جو حسن ہے یہ صحیح کے رتبے سے کم ہے جیسے کہ اس کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور واثباته ان دونوں وصفوں کو ایک حدیث میں جمع کرنا ایک صفت کی کمی اور اس کے اسباس کو جمع کرنا ہے وہ جواب اور اس کا جواب انال کا راجیہ یہ بات اسناد کی طرف راجی ہے فار الحدیث الواحدی اسنادئی جب حدیث دو سندوں کے ساتھ ایک حدیث مروی ہو آحاد ہاں حسن و خارو صحیح ان میں سے ایک سند حسن ہو دوسری سند صحیح ہو استقاما کا کام تو اس میں یہ کہنا درست ہوگا کہ انحو حدیث یعنی انہو حسن نسبتی صحیح ہُن بن نسبتی رائے آخارا ایک سند کے اعتبار سے یہ روایت حسن اور دوسری کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے اللہ اللہ غیرن کر کے یہ کوئی وعید نہیں ہے کہ جس نے یہ بات کہی ہو آراد ابل حسنی اس نے حسن سے اس کا لغوی مانا ہی مراد لیا ہو وہ ہوا ما تميل الیہ النفس ولا يعاهل القلب یہ وہ بات ہے کہ جس کی طرف دل مائل ہوتا ہے نفس طبیعت مائل ہوتی ہے اور دل اس کا انکار نہیں کرتا دون المعن المعن الاصطلاحی الذي نحن بالصددہ اس اصطلاحی معنی کے علاوہ یعنی اس نے اس کا حسن کا لغوی معنی مراد لیا ہو اصطلاحی معنی مراد نہ لیا ہو نحن بالصددہ ہم جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس کے درپے ہیں درپئے اس کو جان لے واہیف نو, نو الحسن اہر الحدیث میں کچھ ایسے بھی ہیں جو حسن کی نو کو الگ سے بیان نہیں کرتے وہ ایج الحمن دور جنفی انواع صحیح اور اس کو صحیح کی انواع کے تحت ہی داخل کرتے ہیں لنتراج ہی انواع امو اختی کیونکہ وہ ان انواع میں شامل ہے جن کو حجت پکڑا جاتا ہے اس کے ان اقسام کے تحت درج ہونے کی وجہ سے جن کو حجت پکڑا جاتا ہے وہ ہوا ظاہر من کلام الحاکم ابی عبداللہ الحاقی تصرفاتی تصرفات ہی حاکم ابو عبداللہ الحاکم کی کلام کے تصرفات سے بھی یہی بات ظاہر ہے وہیوفی تصبیسی کتاب ترمزی اور اسی کی طرف ترمذی کی کتاب اشارہ کرتی ہے ترمذی کی کتاب کا نام رکھنا اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے بال جامع السحی. ترمذی کی کتاب کا نام ہے الجامی تو صحیح سے مراد یعنی کہ حسن کو بھی صحیح ہی کہا گیا ہے وہ اصل الفطیب و ابوکرین صحیح اعلیٰ کتابی اور خطیب بکر البغدادی نے بھی کرمدی پر صحیح کا لفظ بولا ہے اور نسائی کی کتاب پر بھی اس نے صحیح کا لفظ بولا ہے تا حافظ ابو طاہر السلفی نے قطب خمسا کا ذکر کیا اور کہا اتفا کالا صحت یہ علماء اور شرقی شرق و غرب کے علماء کا اس کی صحت پر اتفاق ہے لیکن یہ تفاہل ہے لئن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا او منكرا او نحب ذلك من اوصاف الضعيف کیوں ان میں وہ روایات بھی ہیں جن کے ضعیف یا منکر یا اس اوصاف ضعيف میں سے کسی وصف کے ساتھ متصف ہونے کا انہوں نے واضح اشارہ کیا ہے تصریح کی ہے وصرح ابو داؤد فيما قدمنا روايته عنه ابو داؤد نے تصریح کی ہے اس میں جس کی ہم نے اس سے روایت نقل کی ہے پہلے ذکر کی ہے بن قصا ماں فی کتاب ہی الا صحیح ہن وغیرہ ہی کہ اس نے اپنی کتاب کی تقسیم کی ہے صحیح اور غیر صحیح میں وہ ترمیم فی ما فی کتاب ہی بتمید بین صحیح الحسن اور ترمذی اپنی کتاب میں تصریح کرنے والے ہیں حسن اور صحیح کے درمیان تمیز کی سما ان من حسن حس صحیح ہن جس نے حسن کا نام صحیح رکھا ہے لا دون صحیح مقدم وہ اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ جو حسن کو اگر ہم صحیح کہیں گے تو یہ صحیح کے اس رتبے پر نہیں ہے جس کی ہم نے پہلے, پہلے ذکر کیا اس کو بیان کیا ہے فہاد ادن اختلاف ابارہ تھی المانا تو پھر سے شاپ واش منٹ لگائیں